خلیفت المسلمین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغ کے خدبہ نمبر ایک میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں بھاگتے ہوئے اور صفوں سے منتشر ہوتے ہوئے دیکھا جبکہ تمہیں چند کھرے قسم کے عباشوں اور شام کے بدووں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا حالانکہ تم عرب کے جوہ مرد شرف کے راس الرئیس قوم میں اونچی ناک والے اور چوٹی کی بلندی والے ہو میرے سینے سے نکلنے والی کرہانے کی آوازیں اسی وقت دب سکتی ہیں کہ جب میں دیکھ لوں کہ آخر کار جس طرح انہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تم نے بھی انہیں اپنے نرغے میں لے لیا ہو اور جس طرح انہوں نے تمہارے قدم اکھیر دیئے ہیں اسی طرح تم نے بھی ان کے قدم ان کی جگہوں سے اکھیر ڈالے ہو تیروں کی بوچھار سے انہیں قتل کرتے ہوئے اور نیزوں کے ایسے ہاتھ چلاتے ہوئے کہ جس سے ان کی پہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں۔ جیسے حقائے ہوئے پیاسے اونٹ کے جنہیں ان کے تالابوں سے دور پھینک دیا گیا ہو اور ان کے گھاٹوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہو